بس اللہ الرحمن السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ حضرت اسمی شاہ شاست تمام خاران گرام وسنیٰ فکر الحمۃ سلسلہ درس میں سے جو ہے درس نمبر ستارہ اور باب سلاد صفحہ نمبر تینتالیس اور دیواپ و آخری پیراگراف کرنے بھی کوشش بت آخری پیراگرافی نے شروع نیت اور دیوین فیاغ نو نیت بادن تھوڑا سا تھوڑی باتیں کل آپ تک پہ پہنچایا تھا اور اس کی مزید تفصیلات بیان فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں حسیح حسیح محمد جو ہے کل نیت کی صورت فرمایا تو اس میں بہترین جامع صورت یہی نیت میں کہ انسان نیت کو نیت کے جو معنی ہیں جیسے وسلی فرضہ صبح یا فرضہ زہر اصل معرویشہ جو وجوی قبطن اللہ ان الفاظ کو دل میں سوچیں پھر زبان پر بھی جاری کریں انہیں الفاظ میں زبان بھی جاری کرنا ابھی بعد میں آئے گا بہتر صورت ہے دل میں سوچنا تو لازم ہے مجید اس کے دو جی فرماتے ہیں یعنی واجب فی الفر فرض نمازوں میں واجب ہے تعین و یعنی معین کریں آپ کے نیت میں ظہر کو آپ بولیں میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں معرب کے بڑھانے جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس کو اس نیت کے اندر یہ لفظ آنا چاہیے ابل عصری عغیر معہر عصر غیر میں اس کے علاوہ دوسری جو نمازیں ہیں مثلا معرب عیشا صبح جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس کو معین کرنا اس لیے غاتی غیر الفیظ پر جو نیتیں آپ نے پڑھ پہلے اس میں یہی ہے اصلی فرض ظہری آ یا عصری معروی عیشائی صبح یہی الفاظ آیا اوپر کی نیت میں ایک تو ایک اس میں اس جو بھی نماز پڑھنے اس نماز کے ٹائم کا ذکر ہو وہ ذکر الفرضی ہوتی اور ساتھ ہی اس نیت کے اندر لفظ فرض آئے جسے اوپر کی نیتوں میں آیا اسلی فرض صبح فرض العصلِ فرض المعروی تو لفظ فرض کی بھی نیت میں آنا ضروری ہے وال بتی اور بدن اللہ کا لفظ بھی آنا ضروری ہے یعنی اللہ کی یہ قرب حاصل کرنے کے لیے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں یہ لبس آنا بھی ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی کام کا ایک مقصد ہوتا ہے ہاں جی ہدف ہوتی ہے تو وہ ہدف المقصد نیت میں ذکر ہے یا یعنی وہ یہی ہے میں یہ نماز پڑھ لیتا ہوں کیوں پڑھ لیتا ہوں اللہ کو کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جیسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں شہرت کے لیے خود کو مومن دکھانے کے لیے ہاں جی خود کو اللہ والا دکھانے کے لیے نہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں بولنے کے لیے قلبت اللہ, اللہ کے لبس کا نیت میں آنا ضروری ہے کما جغیر کی یہی تینوں الفاظ ہاں جی حوات کا روایت کا نام بھی ہے فرض کا لفظ بھی ہے اور قرب اللہ کا لفظ موجود ہے جناج ذکر ہوئی ہے یہ الفاظ في صورت النیت نیت کے الفاظ میں شکل میں جو کل والے سبا میں ہم نے پڑھ لیا کہ اصل لی فرض ظہری ادا ان لی و جو بھی ہے لفظ فرض بھی آ گیا کے نماز کا نام زور بھی آ گیا اور قربتا کا لفظ بھی آ گیا فلم ولادم البتہ نیت کے اندر لازم ہے ذکر استقبال القبلہ قبلے کی طرف رخ کرنے کا لفظ آنا ضروری نہیں لازم نے ذکر کرنا استقبال القبلہ کر لیں آپ نیت میں یہ بولیں کہ میں قبلہ رخ ہو کر زور کی نماز پڑھتا ہوں بولنے کی ضرورت ہے نہیں قبلے کی طرف کھڑا ہونا لازم ہے آپ نے پہلے پہلے, پہلے شرط نماز میں سے نماز کی نیت کرنے سے پہلے آپ جا نماز کھڑا ہو کر قبلے کی طرف رخ کریں قبل رخ ہو کر پھر نیت باندھے تو مات یہاں قبل کے رخ کا ذکر نیت کے اندر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وال ذکر الادا تھی فرض نمازوں میں عدد کا ذکر بھی ضرورت نہیں ہے جیسے زور اور صرم عشاء میں چار رکعت ہے تو اروا رکعت کہنے کی ضرورت نہیں ہے صبح میں دو رکعت ماہر میں تین رکعت تو عداط رکت بھی فرض نمازوں میں ضروری ہے کیونکہ اللہ طرف سے وہ تو ہے اس لیے اس کے ذکر کی ضرورت نہیں تو جو لا, لا ہاں جی والا اور نہیں ذکر الادا ددات رکعت بھی ذکر کرنا ضرورت نہیں فرض نمازوں میں لیکن وفی غیر الفرائض فرائض کے علاوہ سنتوں میں نوافلات میں لابد لازمی ہے من ذکر اداد رکات رکعتوں کی تعداد کو ذکر کرنا لازم ہے کیونکہ جو ہے غیر فرائض ہے وہ لالانہ کیونکہ غیر فرائض لاحصر <تصفح> <تصفح> لا و منحصر ادا آداد کسی معین عدد پہ حس نفلاپ رات بھر وسلی صلاۃََ نفلِ رخت نقرت اللہ کر کے آپ پڑھتے رکھ سکتے ہیں اس, اس میں کوئی تعداد معین نہیں ہے نوافلات میں تو اس لیے اس میں عدد کا ذکر کرنا ضروری ہے نو کیونکہ غیر فراص اللہ منحسنِ اعلیٰ کسی معینہ عدد پہ تو اس لیے وہاں عدد کا ذکر کرنا ضروری ہے مجھے فرماتے ہیں ولا ہی اور نیت کے سلسلے میں فرماتے ہیں نیت کرنا جائز نہیں ہے ولا یا جو جو ان تن یہ جائز نہیں کہ آپ نیت کریں اللہ مگر متفقافتاً چپکے سے ہے نیت کوئی بھی نیت ہوگا وہ خاموشی سے پڑھیں گے چپکے سے پڑھیں گے نیت کو جہر سے آواز سے اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گے تو جائز نہیں نیت کرنے مگر آواز چپکے سے پڑے متفافتاً خاموشی سے وہ انتہشر بکھا اور اگر آپ نے نہاد کو جہر کیا آواز سے پڑھا تک پیچھے پیچھے لوگوں تک سننے دیا تو البتہ فرماتے ہیں لا تب تلسلات نماز باطل تو نہیں ہوگا ملاقین کا نقابی ہے لیکن کبھی ہے نہایت کا آواز کے ساتھ پڑھنا جہر سے پڑھنا قابل ہے تو کبھی کا مطلب کہ آپ میں یعنی مکرو ہے کبھی کا جو کبھی جو کوئی فقہی حکم میں اس لیے جو ہے قوی سے مراد مقروع ہے مقروع ہونے کے کہ آپ کو ثواب میں کمی آئے گا اگر آپ نے نیت کو آواز سے پڑھ لے تو آپ کے چونکہ قوی ہو گیا تو قوی ہونے سے نیت کے نماز کے ثواب میں کمی آ جائے گا اس لیے آپ نیت کو خاموشی سے پڑھنا چاہیے آگے حرماتے ہیں نیت پڑھنا کیا ہے نماز کے اندر حرماتے ہیں یہ ایک لحاظ سے رکن یہ ایک لحاظ سے شرط ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے نعیت نماز, نماز کے اندر آپ داخل کب ہوتی ہے نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر جو تقویز احرام ہے وہ آپ نے پڑھ لیا تو تقویز احرام کے بعد اب آپ نماز میں داخل ہوتے نماز میں داخل ہو آپ کی نیت جو پوری نماز میں اللہ اکبر تقویز احرام سے لے کر آخر سلام پہ نہیں تک نیت اس میں قائم رہتا ہے ہاں نیت اس نماز کے اندر پورا پورا قائم رہتا ہے اس لحاظ سے فرماتے ہیں یہ رکون ہے لیکن یہ کہ جو ہے نماز سے تھوڑی دیر پہلے نیت کرنے پڑتا ہے نماز اصل نماز کہاں شروع ہو جاتی ہے احرام سے اس سے پہلے آپ کو نیت کرنا پڑتا ہے اور نیت اور طرفی احرام میں فاصلہ کرنا بھی کیا اس نے فوراً بعد نیت کے فورن بعد طبیعت احرام پڑھنا تو جو ہے بلا فاصلہ لیکن جو ہے نماز سے طرفی احرام سے ملا ہوا ہے اس سے لیکن تھوڑی دیر پہلے نیت واقع ہوتی ہے اگر بھی اس میں فاصلہ نہیں ہے لیکن نماز سے باہر ہے اس لیے اس کو شرط بھی کہا ہے تو یہ اس لحاظ سے یہ شرط سے کیونکہ نماز سے پہلے واقعہ ہوتے ہیں ایک سے یہ رکن کیونکہ نماز کے تمام اضامی نیت کا شامل ہونا جاری رہنا لازم ہے کیونکہ جب آپ حرض کرو چار رقہ نماز پڑھیں وسلی فرض ظہر ادان لوبِ قبط تو یہ میں ظہر کی چار عقد فرض کر رہا ہوں یہ تصور یہ عقیدہ یہ خیال یہ سوچ یہ شہر کی چار رقل پورا ختم ہونے تک آپ کے ذہن میں رہنا ضروری ہے یعنی آپ کے پہلا دو رکا ظہور کی نیت سے ارادے سے پڑھ لیا دوسری دو رقط آپ نے کے ارادے سے پھل لیا ارادہ چیز ہو جائے تو پھر وہ نماز صحیح نہیں ہوگا یہ فرمایا ہوا یہ شرط نیت شرط لبوقی یا واقعہ نماز نیت قبل صلاحتِ اصل فرش جاندار نماز شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے سے کیونکہ نماز جو ہے طبیعت احرام سے شروع ہو جاتی ہے طبیعت حرام سے متصلہ نو سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے تو چونکہ تھوڑی دیر پہلے سے واقع ہوتی سے ہیں لہٰذے وہ رکن اور دوسری طرف سے نیت رکن ہے کیوں لیکن سریا نہ یعنی جاری رہنے کی وجہ سے نیت فی جمیع اعضاء صلاح جمیع یعنی تمام اعضاء ہر ایک ایک جز جز صلاح نماز نماز کے ایک ایک جز میں یہی نیت جاری رہتا ہے آخر تک اس وجہ سے یہ رکن ہے اس لحاظ سے نیت کی مثال قدم خون کے معنی نے فی اذال انسان انسان کے جسم انسان کے جسم میں سلامت رہنے کے لیے خون تمام اعضاء میں جاری ورنہ اعضاء فالس ہو جائے گا ایسے فرماتے ہیں نماز کے اندر جو ہے ہاں جی نیت بھی نماز کے تمام اعضاء میں شروع شامل رہنا ضروری ہے آپ جو فرض کے جب زور کے فرض کی نیت کر لیا تو یہ نیت آخر سلام پھیرنے تک سلام بھی اسی زور کے فرض کے نیت سے بس سلام پھیرنا ہے کسی اور نیت چلنے ہے اب لہٰذا چونکہ شا نے فرمایا جو ہے نیت جو ہے خون کے معنیٰ میں انسان کے جسم میں تو خون جب تک اندر ہے ظاہر نہیں ہوا پاک ہے باہر آ جائیں گے تو ناپاک ہو جاتے اسی مثال دیتے ہیں پس کمان نکل کلعزم پس جس طرح ہر اعضا یہ خال و میں نہ دم خون سے کا نہ وہ ناخص ہوگا وہ قضا کل جزوین اس طرح ہر جز من نہ نماز کا ان یخلوں میں نہ نیت نیت سے خالی ہو جائیں گے کا ناقص ہے تو وہ بھی ناقص ہوگا نماز کا تو ایسے ہی جو فن نیت و فی نیت کی حیثیت نماز کے اندر کیا ہوا یہ ماں ثابت دمی خون کی حیثیت کے طرح ہو گیا تو جس طرح خون جو ہے ابھی آگے بھی آ رہے ہیں خون جو ہے جن جن اعضا میں نہیں ہیں وہ نیت وہ اذاب فالص زیادہ شمار ہو جاتے ہیں بے جان ہو جاتے ہیں جہاں جہاں نیت نہیں ہوگا نماز کے اندر آپ نیت سے نکل جائیں آپ کے وہ حصہ خالی زیادہ ہو جائے گا ہاں جی وہ بے روح ہو جائے گا وہ حصہ نماز کا اور ساتھ ہی نیچے بھی بتا لیں اگر نیت میں جو ہے اس طرح نیت جو ہے ہاں جی خون اندر ہے تو نماز, خون پاک ہے باہر ظاہر ناپاک ہے ایسے ہی نیت میں بھی یہی حکم ہے نیت جب تک چپچے سے کریں گے قبھی نہیں ہے آواز سے بڑا قوی کا حکم آیا تو اچھے نے فرمایا نماز کے اندر نیت کی مثال جو ہے آپ کی جسم کی سلامتی میں خون کا جو کردار ہے اسی طرح ہے ہاں ایسے ہی فرماتے ہیں وسیط خفیہ نماز کے اندر سچائی مکمل خلوص سچ مش اللہ کے لار دینا واہ واہ حضور القلب ست پچن حضور قلب دل کا حاضر ہونا نماز کے طبی حرام سے لے کر نیت سے لے کر آخر سلام پھیرنے تک جو حیثیت پچن فخر نازون بے حرا مساوات بے منجلے حرارت غارضیہ کی طرح ہے حرارت غریضہ چند جیسے عتین تھان عظیم مختلف خواہشات ہیں یہاں یعنی زچہ زائد پھر کھانا کھانے کے آپ کے اندر خواہش ہے یہ خواہش اگر ختم ہو جائے نا تو آپ کو آپ آپ کھانا نہیں کھائیں گے کھانا نہیں کھائیں گے, گے آپ جسم بیمار ہو جائے گا آپ مر جائے گا ہاں جی کیونکہ جب کھانا امنی ہے کہ خواہش بالکل ختم ہو تو کوئی کھانا ہی نہیں کھائیں گے تو اس طرح اس حرارت قرضیہ کی مان انسان کے جسم کے باقی ہیں انسان کے اندر بہت سے خواہشات ہیں ان خواہش کچھ ہیں ہاں پیاس لگ گیا پانی پینے کو طلب کرتا ہے بھوک لگ گیا کھانے کو طلب کرتا ہے اس طرح تھک گیا نیند کو طلب کرتا ہے اس طرح اور بھی بہت سے خواہشات ہیں تو وہ خواہشات کو انہیں خواہشات کو اندر کی جو چاہاتے ہیں اس کو حرالت خرجیہ سے تعبیر کیا جب تک وہ حرالت آپ کے اندر ہیں آپ جو ہے اس کے مطابق اس کو بجانے کے لیے آپ چیزیں طلب کرتے ہیں اور اس کو پورا کیا تو آپ باقی رہتے ہیں آپ زندہ رہتے ایسے فرماتے ہیں نماز کے اندر حضور قلب نماز حضور قلب کو طلب کرتا ہے ہن حضور قلب اس کے اندر ہے تو نماز جاندار ہے نماز کو باقاعدہ دوا میں حضور قلب نہیں ہوتا امیر کا میں نم فرمایا چونتا نے اس کا دعوت میں بیروح نماز کی معنیٰ نے بیروح جان کے معنی نے کہا ہاں جی نا... اس طرح یہاں بھی شاید فرماتے ہیں سچائی نظمیں اور حضور قلب ہے بے مساوات حرارت عرضیہ کے منع ہے وہ, تا... وہ طلب جو انسان کے اندر ہے جی مختلف ضرورتوں کو جسم کے پورا کرنے کے لیے اس طرح نماز کے اندر حضور قلب نماز حضور قلب کو طلب کرتا تاکہ آپ کی نماز جاندار ہو اس کے اندر صحیح روخ آ جائے وال اخلاص بھی نماز کے اندر جو خلوص ہے ہاں جی سچائی کے ساتھ ساتھ خلوص ہے وہ بھی مسابت الحیات ہے خلوص جب آخر تک باقی رہے گا للہ اب نماز پڑھ لیا سچ مچ اللہ کے لئے پڑھ لیا تو یہ حیات کے معنی نے, زندگی کے معنی نے نماز میں اگر اخلاص نہ اور ریا آ جائے عجب آ جائے شہرت کا پہلو آ جائے تو وہ روح, یوں سمجھے نماز سے پڑھ لیا روح نہیں آیا ہاں جی تو ایک بے جان سے نماز ہو جائے گا لہٰذرمائے اخلاص کے حیثیت نماز میں یہ مسابت الحیات زندگی کے مثال کے مانً ہے اس لشت داخل فرماتے ہیں فلاں ترشن بھی لہٰذا اب آپ نیت کو آواز سے نہیں پڑھو کیونکہ لہٰاندم ہے کیونکہ خون معلم یہ سر جب تک ظاہر نہیں ہوگا جو بنا پہلے بات کیا تھا بھی گیا خون جب کا جسم باہر ظاہر نہیں ہوگا لمح یوقم حکم نہیں کیا جاتا بے نہ ہیں اس خون کے ناپاک ہونے کا پھل فرق ہے نیت و نیت بھی ہے معلوم تشن جب تک نیت جہاں سے نہیں پڑیں گے آواز سے نہیں پڑیں گے لمحی کم بے کبات نماز کے قبی ہونے کا ہاں حکم نہیں کیا جائے گا ہاں جی اس نیت کے قوی ہونے کا اور لیکن اگر, اگر آپ نے آواز سے پڑھ لیا کبھات حکم یعنی کہ ہاتھ تو حکم ہوگا تو نیماز میں ایک مقروف چیز جب مرتکب ہو جائیں گے تو اس لفظ پھر آپ کے نماز کے ثواب میں کمی آ جائے گا چونکہ مقروف ہیل کے ارتکاب سے ثواب میں کمی آتی ہیں سنت چیزوں کے ارتقاب سے نماز میں ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے اور واجب کو تو حاصل میں پورا کرنے وہ تو نماز عبادت باطل ہو جاتی ہے تو آج کی کلاس اتنے الفاظ کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں انشاءاللہ شاء آگے ہمارا کلاس چلتا رہے گا اللہ علوم کو سلامت علیہ